وقیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محد طاتح وک اللہ محد بد وک اللہ بدعتن غلال وک اللہ فنع آج کے خطبۂ جمعہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے بارے میں تھا اور آج کے خطیب کا نام تھا ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز علیہ شیخ عال شیخ کا مطلب کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سے ہے کہ خاندان سے ہے ان کی اولاد میں سے ہیں تو یہ مصر نبی کے ایک بڑے خطیبوں میں سے ایک ہیں بلکہ مدینہ منورہ کی عدالت میں جج بھی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی ہمد و بیان کی نبی علیہ السلاط والسلام کے اوپر درود پڑا آپ کے اوپر سلام پڑا اور اس کے بعد اپنے آپ کو اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنے کی وصیت کی اور اس کے بعد کہا کہ لوگ تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں امت پر آزمائشیں اور غم نازل ہو رہے ہیں اور دنیا اسی طرح ہی ہے کس طرح ازمائشوں کا نام ہے خوشحالی اور تنگ حالی کا امتزاج یہ دنیا ہے تاہم یہ یقینی بات ہے کہ مسلمان ہر حالت میں عظیم خیر اور اجرے جزیل کا مستحق ٹھہرتا ہے پریشانیاں ہوں یا خوشیاں مسلمان ہر صورت میں کیا حاصل کرتا ہے ثواب حاصل کرتا ہے کیسے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ و بشیر الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے میرے بھائی بیٹھ جائیں ورنہ آپ تھک جائیں گے آج کیا خطبہ جمعہ ہے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں بیٹھ جائیں تشریف رکھیں اللہ آپ کو خیر دیكھیے آج ہر کوئی پریشان ہے کسی نہ کسی آزمائش میں دو چار ہے کسی کی بیگم بیمار کسی کا بیٹا بیمار کسی گھر میں اولاد نہیں ہو رہی کسی کے گھر میں اولاد ہے لیکن سب بیٹیاں ہیں کسی کے گھر میں اولاد بہت ہے لیکن مکان نہیں ہے کسی کے پاس اولاد ہے لیکن ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی تو مسائل میں دو چار ہیں تو ہمیں یہ آیات سن کے اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے کہ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کیسے فرمایا کبھی خوف میں مبتلا کر کے کسی چیز میں مبتلا کر کے آج کئی لوگ ہیں جو خوف میں مبتلا ہیں کہ اوپر سے میزائل گرے گا ہمارے اس محلے میں کوئی بم دھماکہ نہ ہو جائے یا محلے میں کوئی بدماش رہتا ہے تو اسے ڈر لگا رہتا ہے تو یہ بھی آزمائش اللہ کی طرف سے فرمایا ولجو اور ہم بوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے کھانا کم ہے کوئی روزگار نہیں مل رہا فرمایا وہ نقسی اموالی ہم ایسے بھی آزمائیں گے کہ مال دے کے واپس لے لیں گے مال دے کے مال میں کمی کر دیں گے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے ول انفسی اور ازمائش کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی نفس واپس لے لیں گے کوئی نہ کوئی جان واپس لے لیں گے دس بیٹے دیئے تو ایک واپس لے لیں گے دس بیٹیاں دی تو ایک واپس لے لیں گے بیگم دی تو پھر واپس لے لیں گے والد کا سہارا دیا پھر اٹھا لیں گے یہ اللہ کی ازمائش ہے وسط اور فرمایا ازمائش کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ پھلوں میں کمی کر دیں گے غلے میں کمی ہو جائے گی زمینیں اتنی ہی ہیں لیکن غلہ کم پیدا ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے میرے بھائیوں ازمائش ہے اللہ کہتے ہیں وہ بشیر الصابرین اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو یعنی کہ ازمیاں آئیں گی جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے باوجود اس کے کہ اللہ نے بیٹا واپس لے لیا پھر بھی خوشخبری کیوں کیونکہ آپ نے صبر کیا اور اللہ سے جرو ثواب لے لیا صبر کرنے والے کون ہیں اللہ نے بتایا اللہ دینا بت مصیبہ لو اناہ <و> راجعون صبر کرنے والے وہ ہیں جن کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئے کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا پڑھتے ہیں اور ہم عام طور پہ یہ کلمات کب پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے نہیں میرے بھائی آپ کا جوتا مسجد نبی سے کسی نے اٹھا لیا پڑھے اناہ لی راجعون آپ کی ٹوپی گم ہو گئی انہی وی راجعون آپ کا کلم گم ہو گیا انالی اللہ ولی راجیون کوئی پریشانی آئی آپ کا بیٹا زخمی ہو گیا پڑے اناجیون آپ کے ملازمت چھن گئی پڑے اناجیون تو فرمایا صبر کرنے والے وہ ہیں جن کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں انا لاجیون کیا ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے لا ہم اللہ کے ہیں اللہ کی ملکیت ہمارا مالک کون ہے اللہ ہے اور ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے جوتا گم ہو گیا تو کیا ہوا خود میں نے بھی چلے جانا ہے بیٹا اللہ نے چھین لیا تو کیا ہوا خود میں نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے بیگم فوت ہو گئی ہے تو کیا ہوا میں نے بھی قبر میں جانا ہے یہ اناج فرمایا یہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کو خوشخبری کیوں دی گئی ہے ان کے لیے کیا ہے فرما اولا کا علیہ السلام ربیم رحم یہ وہ ہیں جن کے اوپر رب کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں رب کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے رب کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے اور ہم سب رب کی رحمت کے محتاج ہیں وہ اولا یہ ہے ہدایت کے اوپر یہ ہے ہدایت یافتہ یہ ہے سرات مستقیم کے اوپر یہ ہے جنت کی رابط کے اوپر لگے ہوئے لوگ اور آپ علی السلاۃ وسلام کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے ان کے مومن کا معاملہ اگر کوئی پہچان لے تو اسے بڑا تعجب ہوگا بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کا کیسے کہ یہ ہر حالت میں ثواب حاصل کرتا ہے اور یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اسے سکھ ملتا ہے خوشی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے ثواب لے لیتا ہے کیوں جی ہر مسلمان ایسے ہی ہے ہر مسلمان خوشی آنے پہ ثواب حاصل کرتا ہے نہیں ہر مسلمان نہیں کوئی کوئی ہوتے ہیں ورنہ کتنے ایسے مسلمان ہیں خوشی آنے پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں رقص کا بندوبست ہوتا ہے ڈانس پارٹی ہوتی ہے شراب کی محفل ہوتی ہے شادی ہے جی میرے بیٹے کی شادی ہے کوئی نہ مجھے روکے کوئی نہ مجھے روکے یہ خوشی کے موقع روز روز نہیں آتے میں شریعت کی ڈٹ کے خلاف وردیاں کروں گا تو یہ خوشی اس کے لیے بہتر ہوئی کہ نہ بہتر ہوئی عذاب ہو گئی اس کے لیے یہ غافل ہے اس کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کل ہی تو یا تیرا بیٹا فوت ہونے والا ہو کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ دلہا فوت ہو گیا دلہن فوت ہو تو بہرحال جو سمیدار مومن ہیں خوشی آتی ہے خوشی کو اپنے لیے باعث خیر بنا لیتا ہے اور اگر مومن کے اوپر دکھ آتا ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ دکھ اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے وہ حدیث شاید آپ نے سنی ہو صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بیٹے کو فوت کرتے ہیں کسی کی بیٹی کو فوت کرتے ہیں اولاد میں سے کسی کو فوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فوت کرنے والے فرشتوں سے روح قبض کرنے والے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے میرے بندے کے بیٹے یا بیٹی کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا اس کا رد عمل کیا تھا پھر اس سے کہتے ہیں یا اللہ اس نے کہا الحمد کیا کہا اور پھر کہا انہی و اناجیوں اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کا جنت میں محل بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد اس نے الحمد کہا ہے نا اس کا گھر بنا دو اس کا نام رکھ دو بیت الحمد کہ یہ کثرے حمد ہے یہ کون سا محل ہے یہ حمد ہاؤس ہے کس کے لیے کہ جس کے اوپر جس کا بیٹا اللہ نے لیا تو اس نے کہا الحمد اور اور اللہ کہا بین نہیں کیا واویلا نہیں کیا اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کیے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ چھ بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ت نے دیا تھا وہ بھی تو نے واپس لے لیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں کی جب نہیں دیا تھا تب بھی الحمد جب دے دیا تب بھی الحمد جب واپس لے لیا تب بھی الحمدللہ ایمانی اصول میرے بھائی آج کے خطبہ جمعہ کا ترجمہ ہے اور آپ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو ذائق ملے گا دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں بیٹھ جائیں ایمانی اصول قرانی حقائق اور نوی بشارتوں میں سے یہ بھی ہے ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے جو بیان کرنے لگے ہیں قرآن کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے جو وہ بیان کرنے لگے ہیں نبی علیہ اسلام کی بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے جو وہ بیان کرنے لگے ہیں وہ کیا کہ انجام خیر ہمیشہ اہل ایمان کے لیے ہے اچھا انجام ہمیشہ کن کا ہوتا ہے انجام انجام دنیا میں ہو سکتا ہے مسلمان زلیل ہوتا رہے رسوا ہوتا رہے پٹتا رہے مار کھاتا رہے جو بھی ہو جائے اچھا انجام بالآخر اہل ایمان کا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان نمال یہ صورت آپ سب زبان یاد کیے ہوئے ہوں گے کیا ترجمہ کہ بیشک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے پھر فرمایا ان نم آلوسری یوسرا کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مشکل میں مبتلا کرتے ہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اگر صبر کرے تو اس کے بعد آسانیاں بھی آنے والی ہیں معلوم ہوا کہ دو آسانیوں پہ ایک مشکل غالب نہیں آ سکتی اور جب بھی کسی مواہد شخص پہ کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے آنے کے بعد اس میں کمی کرتے ہیں اور اس سے نجات کی راہ پیدا فرماتے ہیں انتہائی لطیف انداز سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا ازالہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے وزن نونی ازاد عليه اللہ اللہ اللہ سب من ان اور مچھلی والے یونس علی اسلام کو بھی یاد کرو کہ جب وہ غصہ سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے عذاب آنے والا ہے ناراض ہو کے چلے گئے لیکن اللہ کی اجاز سے گئے کہ اللہ کی جہاز کے بغیر گئے اللہ کی جہاز کے بغیر گئے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس کام پہ ان کی گرفت نہیں کریں گے یعنی کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے اوپر اللہ ناراض ہوگا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے پھر انہوں نے اب کیا, کیا ہوا پھر آپ کو پتا ہے تفصیل کا کشتی میں بیٹھے بالاخر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے پھر انہوں نے قرآن کہہ رہا اندھیروں میں پکارا اندھیرا کس کا سمندر کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اندھیروں میں پکارا کس کو پکارا اللہ اکبر کیا کہا لا الہ الا انت یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال کیا کہ... کہہ رہے ہیں لا الہ مطلب یہی ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیکن طریقہ کیا اختیار کیا اللہ کی تریفیں کرو اللہ کی توحید بیان کرو اللہ کی توحید کا ڈنگا بجا دو وہ دادی ہو کے خود ہی نکال لے گا کیا کہہ رہے لا اللہ یا لا تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے دنیا میں جن کی عبادت ہو رہی ہے سب غلط ہیں سوائے تیرے ہر رکو سجدے کا حقدار صرف تو ہے لا الہ الا سبحان اکا یا لا تو ہر ظلم و زیادتی سے پاک ہے ہر ایب سے پاک ہے مچھلی کے پیٹ میں میں پہنچا ہوں تو نے کوئی ظلم نہیں کیا ل... الظالمین خود میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ اسلام کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے آج دی کا اظہار ہو رہا ہے انکساری ہے اور ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں یار میں اچھا بلا نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں زکوات دیتا ہوں آد کرتا ہوں پتہ نہیں کیوں مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ سبحان اکا ت نے کوئی ظلم ہو جاتی نہیں کی، تو پاک ہے قصور میرا ہی ہے ان کن تمال اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا رب نا ظلم فسنا تخف اللہ خاص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسط ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ہاں جی دعا کے کوئی دعا والا لفظ درمیان میں آیا ہے اللہ کہہ کہ انہوں نے دعا کی لا بعد کہہ رہے ہیں ہم نے دعا قبول کر رہی یہ دعا ہے مصیبت کے وقت اللہ کی تعریفیں کرنا اللہ کی توحید بیان کرنا اللہ نے بیٹا لے لی الحمدللہ کہنا یہ دعا ہے جب آپ مصیبت کے وقت کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت اس کا مطلب یہ کہ مصیبت سے نجات دے دے تو اللہ کہتے ہیں فس جب نہ ہم نے ان کی دعا قبول کی تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا آدم علیہ السلام کو نہیں بعد میں آنے والے سب سے عظیم نبی جناب محمد کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پکارا تو کس کو پکارا اللہ کو تو اللہ کہتے ہیں غمین ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی وہ اسی طرح ہم مومنوں کو مصیبتوں سے غموں سے نجات دیتے ہیں جیسے یونس علیہ اسلام کو نجات دی ایسے ہی ہم نجات دیتے ہیں یہ دعائیں کس کی ہیں اور یہ کس کی دعا ہے لوگ کہتے ہیں جی مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے کوئی وظیفہ بتائیں یہ نبیوں کے وظیفے نبیوں کی دعائیں میرے پیر آپ کے پیر کا وظیفہ پنجابی پیر کا وظیفہ پشتو والے پیر کا وظیفہ اس کی کیا اصت ہوگی یہ نبیوں کے وظیفے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے ہیں اللہ کی تصدیق ہے اس لیے اے مومن یہ بات ذہن نشین کر لے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ہر تنگی اور غم کے بعد آسانی اور کشادگی ہوا کرتی ہے آپ علی السلاۃ اسلام کا فرمان ہے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہر صبر کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے کہ جو بھی صبر کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا ہر مصیبت کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے جناب عمر فاروق کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان پہ کوئی بھی شدت آئے اللہ اس کے بعد نجات کی را پیدا فرماتا ہے یقیناً کوئی ایک مشکل دو آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی بلکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں آج کا خطبہ جمعہ ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالی پر ایمان لانے والوں اللہ پہ توکل کرنے والوں اللہ سے خصوصی تعلق رکھنے والوں اور اللہ کے سامنے آج سالی کرنے والوں کا ٹھوس عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کس سے فضل مانگو اللہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ سے پھر اللہ کو چھوڑ کے لوگ قبر والوں کو کیوں پکارتے ہیں یا تو اللہ کہتا ہوں کہ نہ مجھے نہ پکارو کیوں ہر وقت مجھ سے مانگتے رہتے ہو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھ سے دعائیں کرو مجھ سے انتظار کرو مجھ سے درخواستیں کرو اور نبی اسلام بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ مجھ سے مانگے اور ہم اللہ کو چھوڑ کے مٹی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ ہوں مان دعا ہم غافلون جو تمہاری دعا سے غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کون پکار رہا ہماری قبر پہ کون آیا ہے بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل کشائی کا انتظار کیا جائے مشکلات سے نجات پانے کا عظیم ترین سبب اور آسانی پیدا ہونے کا مضبوط ترین انصر یہ ہے کہ اللہ سے سچی توبہ کر کے اس کی پناہ حاصل کی جائے مصیبتیں آئیں تو کیا کریں یہاں پہ ابھی کیا کہا ہے توبہ کریں توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں مصیبتیں آئیں تو یہ نہ کہیں کیوں آئی ہے یعنی کہ تو سمتا اپنے آپ کو, کو میں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا نہیں مصیبت آئی ہے تو گناہ کی وجہ سے آئی اللہ سے معافیا مانگو اللہ کو راضی کرو اللہ لوٹ گیا ہے اللہ ناراض ہو گیا اسے مناؤ اور اس کی بارگاہ میں آج رکساری کر کے اس سے صحیح معنوں میں رجوع کیا جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ففر رو اللہ ففر رو اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی جانب باغ کراؤ دوڑ کر کس کی طرف دوڑ کب لگ لگتی ہے جب کوئی مصیبت آئی ہو تو اللہ کہتے ہیں جب مصیبت آئے دوڑ لگے تو قبر کی جانب نہیں لگے کس کی طرف لگے اللہ کی طرف لگے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وماسم اللہ خدنا اللہ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کیوں تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کئی دفعہ مصیبت کس لیے آتی ہے تاکہ انسان اللہ کو منا لے اللہ والا بن جائے اللہ سے رجوع کرے ہر مصیبت ہمارے لیے غلط نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم اللہ سے دعائیں کریں تو یہ مصیبتیں ہمارے لیے بہتر ہیں اسی بہانے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی بہانے ہمارے گنا جڑتے ہیں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وہ بالحسنات و سیات اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا کیوں تاکہ وہ اللہ سے رجوع کریں مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کی طرف پلٹائیں اللہ سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا پڑھنی شروع کر دے پہلے روزے نہیں رکھتا تھا اب روزے رکھنے شروع کر دے اب تک حج نے کیا تھا اب حج کے بارے میں سوچے اور گناوں اور نافرمانیوں سے رک جائے رضا الہی کا موجب بننے والے امور سر انجام دینا اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرنا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کی ناراضگی سے دور رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہی ہر طرح کے بحرانوں سے نکلنے اور دنیا و آخرت کے شدید سے نجات پانے کی مضبوط بنیاد ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں وہ کام کریں جن پہ رب راضی ہو اللہ کی اطاعت کریں اور ان کاموں سے دور رہیں جن کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وام تق اللہ یج اللہ مخرجا جو بھی اللہ سے ڈرے گا تقوا اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ جی بنائے گا اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور مزید فرمایا وام تقی اللہ یج اللہ من امر یسرا جو بھی تقوا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا خوشحالی اور تنگحالی میں مصیبتوں اور زمائشوں کے ایام میں ہر فرد اور ہر جماعت پہ واجب ہے کہ رب کے بارے میں حسنے زن رکھے رب کے بارے میں سوچ کون سی اچھی سوچ رکھیں غلط سوچ مصیبت آنے پہ آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے آپ کے ایک ہی ایک ایکسیڈنٹ میں پانچ بچے فوت ہو گئے اللہ نے پانچ بچے ایک بار لے لیے اب برے برے خیالات آپ کے ذہن میں کون ڈالے گا شیطان دھیان سے اس کی باتوں میں نہیں آنا اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں بس جو بھی اللہ کی جانم دوڑ کر آئے گا اللہ اسے ٹھکانہ دے گا جو اللہ سے پناہ مانگے گا اللہ اسے پناہ بھی دے گا اور اس کی تکلیف اور ادمائش بھی رفع کرے گا صرف صالحین میں سے کسی ایک کا قول ہے کسی بھی مصیبت کے آنے پہ حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا کیونکہ اس طرح مشکل کشائی کا امکان جلدی ہوتا ہے غموں اور مصیبتیں آنے پہ سیفٹی وال اور خوفناک مصحب و حوادث آنے پہ نجات کی راہ یہ ہے کہ اللہ کی بنگی کا حق ادا کیا جائے اور صحیح عقیدہ اپنایا جائے کتاب و سنت اور ان کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ انسانوں کو مصیبتوں سے دو کیا جائے تاکہ یہ مصیبتیں آنے پہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ تبوک کی لڑائی میں تین صحابہ کلام پیچھے رہ گئے تھے معلوم ہے نا آپ کو کون کون ایک کا نام بتا دیں کم از کم ایک کا نام تو بتائیں نا ایسے نہ کریں کا مالک اور مرارا اور ہلال یہ تین صحابی جو تھے سچے صحابی تھے لیکن تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے حالانکہ تبو کی لڑائی کا اعلان نبی اسلام نے بہت پہلے کر دیا تھا سب کو بتا دیا تھا کہ لڑائی ہونے والی اچانک نہیں ہوئی اس کے باوجود تین یہ صحابی پیچھے رہ گئے نبی السلام واپس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کوئی بہانا نہیں ہے ہم جوڑ نہیں بولیں گے بس ہم پیچھے رہ گئے ہمارے پاس کوئی بہانا نہیں ہے تو نبی السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا معاملہ اللہ کے سبرد ہے پھر اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کوئی مسلمان ان سے بات چیت نہ کرے ان کا سوشل بائیکارڈ کیا گیا کتنے دنوں تک پچاس دنوں تک کتنے دنوں تک پچاس دنوں تک پھر بالآخر پچاس دنوں میں ان کی صورتحال یہ ہو گئی کہ زمین تنگ ہو گئی کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے مدینہ میں جدھر جائیں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے مشکل میں پھنسے رہے مصیبت میں پھنسے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا والد صلاح اللہ ددین اور اللہ نے ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا حتیہ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پنا نہیں انہوں یقین تھا کہ اس مصیبت سے نکالنے والا کون ہے اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی قبر پہ جائیں گے حاضری دیں گے نہیں اس مصیبت سے اللہ ہی نکالے گا پھر اللہ نے بالآخر ان پہ مہربانی کی اور اللہ نے ان کو توبہ کا موقع دیا اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کے فرمان و یہ ایت ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں پہلے آیت کا ترجمہ پیش کروں گا پھر عبداللہ بن عباس کی تفسیر پیش کروں گا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو قریب ترین عذاب پر کچھ حصہ بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ یہ لوگ رجوع کریں اب بڑا عذاب یہاں کون سا ہے چھوٹا عذاب سے کون سی مراد ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو چھوٹا عذاب ہے قریبی عذاب ہے اس سے مراد کیا ہے دنیا کی مصیبتیں دنیا کی بیماریاں دنیا کے زمینشیں اللہ بیماری بھیجتے ہیں تاکہ رجوع کر لیں ان میں اللہ تعالی بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لیں امام صاحب کہتے ہیں اہل اسلام آپ کی امت سنگین حالات اور عظیم مصائب سے دوچار ہے ان تمام مشکلات کو رفع کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ حسرات مستقیم سے رجوع اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق حالات کی درستگی اللہ نے فرمایا ہے سیات لال اگر آج بھی امت اپنی مضموم حالت کا علاج اپنے دستور و قانون کی روشنی میں نہیں کرے گی تو کب کرے گی کب اللہ سے رجوع کرے گی کب اپنی اصلاح کرے گی امت کو چاہیے کہ اپنی موجودہ حالت پہ غور کرے ایسی توبہ کرے ایسا محاسبہ نفس کرے کہ جس سے عقیدہ سے متعلق تمام خلاف ورزیاں ختم ہو جائیں جن کا اس امت سے ارتکاب ہو رہا ہے شرک سے یعنی کہتے ہیں توبہ طائب ہو جائیں اگر مشکلات سے نکلنا چاہتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کیا ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور نازل شدہ حق کے لیے نرم ہو جائیں ان کے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل جو ہے اللہ کے ذکر کو قبول کریں اللہ کے قرآن کو قبول کریں جس وقت میں یونس نے علیہ السلام اپنے ارد گرد عذاب کے علامات دیکھ لیں آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے والا تھا لیکن آیا نہیں تھا امام صاحب کہتے ہیں جس وقت قوم یونس نے آپ نے ارد گرد عذاب کے لامات دیکھ رہی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگے اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے اللہ سے اللہ کے اللہ کے سامنے آج دن ساری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فلو اللہ کانت قریت آمنت ایمانا اللہ قوم یونس پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کو اور ایسی مثال ہے کہ کسی قوم نے عذاب کی علامات دیکھ کر ایمان قبول کیا ہو اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا ہو یہ کوئی مثال نہیں ملے گی اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنی قوموں پہ عذاب آیا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عذاب کی علامتیں دیکھ کر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی سوائے ایک قوم کے یونس علیہ اسلام کی قوم کے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ممالک میں مسلمان اس وقت تنگی اور تکلیفوں والی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں طرح طرح کے مصائب جھیل رہے ہیں مسلمانوں کے پاس ان حالات سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں اس کے احکامات کی تعمیل کریں اور صحیح معنوں میں اس کے دین کی طرف رجوع کریں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُم دُ وَمَا اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا کے اوپر عذاب نازل کیا پھر بھی وہ لوگ اپنے رب کے سامنے نہیں جکے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑے نہیں گرگڑائے کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے عذاب نازل کیا پھر بھی وہ گڑ نہیں پھر بھی توبہ نہیں کی سورج گرہن کے وقت میرے بھائیو آج کل جب سورج گرہن ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پکنک منانے کے لیے کہاں پہنچتے ہیں جی بولیے اے ہماری قوم کا کیا آج مزاج بن چکا ہے بڑا خوبصورت منظر ہوگا وہ خصوصی کے خریدی جاتی ہیں سہلے سمندر پہ پہنچتے ہیں کہ کل کا منظر بڑا خوبصورت ہوگا ان لاہی وی راجیون نبی علیہ اسلام کیا کرتے تھے سورج گرہن کے وقت نبی علیہ السلام نے دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے تقویریں کہنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور عالم دین ابن دقیق العید کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خوف و خطر کے وقت آزمائشوں کے وقت اور متوقع نقصانات سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا مستحب ہے نبی علی سات السلام کو جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ فوراً نفل نماز ادا کرتے تھے سورج گرہن لگتا تو آپ اس وقت بھی کیا کرتے تھے فوراً نماز پڑھتے تھے اللہ تعالی کا فرمان ہے وسطین وسلا صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو مصیبتیں آئیں تو کیا کرو صبر کرو اور نمازیں پڑھو یہ اللہ تعالیٰ کا نقابل ترمیم قانون ہے اور ایسا وعدہ ہے جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتا کہ کشادگی اور فراخی اللہ سے کشادگی اور فراخی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے پریشانی کے بعد لیکن اس وقت جب کہ لوگ اللہ سے اپنے تعلق کی تجدید کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ کے سامنے گر اور اس بارے میں مسلمانوں کے بے شمار تاریخی واقعات موجود ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کُل اللہ منہ کل کر بن اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت سے ہر غم سے نجات دیتا ہے اسلامی بھائیو جن اہم امور سے سب سے زیادہ پریشانی ذائل ہوتی ہے اور غم دور ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ دل زبان کا ساتھ دے رہا ہو عام طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں زبان سے دل ساتھ دل حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے کتنے دن رہ گئے ہیں پاکستان جانے میں کون کون سا تحفہ بھی خریدنا ہے بیگم کو کب فون کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ اور تسبیح پکڑی ہوئی من کے گنے جا رہے ہیں بھائی اللہ تعالی کے ساتھ آپ کا دل نہیں ہے تو یہ کیا ہے کیا اللہ ایسا ذکر پسند کریں گے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اللہ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ آپ کا دل آپ کے زبان کے ساتھ ہو اللہ تعالی نے فرمایا نبی اسلام سے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے نبی الاسلام کا سینہ تنگ ہوتا تھا کافروں کی باتیں سن کے تو اللہ تعالی نے علاج کیا بتایا فسب ربی کا وقم ساجدین علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد و سنا بیان کریں تصبی بیان کریں سبحان اللہ و بحمد ہی کہتے رہیں سبحان اللہ و بحمد ہی کہتے رہیں وقم ساجدین اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں نمازیں پڑیں مصیبتوں کا علاج تنگیوں کا علاج اللہ کی طرف کرنا ہے واہ ابود ربا کا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں حتا یا موت آ جائے حا کہ اور ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں جی ہمارے پیر سب اب نوادے نہیں پڑتے کیوں جی پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کب تک عبادت کرنی ہے فوت ہونے تک عبادت کرنی ہے عبادت معاف نہیں کی اللہ نے اپنے نبی کو معاف نہیں کی میرے بھائیوں مزید اللہ کہتے ہیں اللہ بکر اللہ تو القلوب دلوں کو سکون ملتا ہے کس سے اللہ کے ذکر سے کس سے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے امام صاحب نے بتایا اب ذکر کون سا ہے سب سے اچھا ہے فرمایا قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کی سمجھ کر تلاوت کرنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے سب سے بڑا ذکر خود قرآن ہے نیز زبان حال و مقال کے ساتھ کثرت سے استغفار کرنا خیر و بلائی اور خوشیاں سمیٹنے اور بلائیں ٹالنے کا سبب ہے مصیبتیں ٹلتی ہیں آپ استغبار کریں اللہ سے معافیاں بھی مانگیں اس بارے میں بہت سی آیات اور حادیث موجود ہیں اور پھر کہتے ہیں امام صاحب جو نبی علیت وسلام پہ مسلسل درود و سلام پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی اور تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں نیند اس پہ اتنی نعمتیں برساتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو مصیبتوں سے نکلنے کا ایک طریقہ کیا ہے استغفار اللہ سے معافیا مانگنا نمازیں پڑھنا تلاوت کرنا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ درد سلام پڑھتے رہنا دکھ درد میں پھنسے ہوئے شخص پریشانیوں میں گرے ہوئے شخص اپنے پرودگار کے سامنے آج کر صرف اسی کے سامنے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے اسی کے ہاتھ میں تمام امور کی باغ ڈور ہے،, ہے وہی انتہائی مضبوط ہے اور بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے پھر انہوں نے ایک حدیث پڑھی امام صاحب نے حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ نبی علیہ سلاد اسلام نے بومف سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے ضرور بتائیں تو آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو لا حول ولا قوت اللہ باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کیا منا ہے کہ مصیبتوں اور گناؤں سے بچانے والا بھی اللہ اور نیمتے دینے والا نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ ابن تیمیہ کہتے ہیں لاہول پڑھنے سے بڑے سے بڑے بوجھ اٹھائے جا سکتے ہیں کڑے سے کڑا وقت جھیلا جا سکتا ہے اور انسان بلندیوں کو چھو لیتا ہے اور ابن قیم کہتے ہیں مشکل امور سے نمٹنے میں سنگین حالات کو برداشت کرنے میں بادشاہوں کے سامنے پیش ہونے میں اور کڑے حالات سے نمٹنے میں ان کلمات کی تعجب خیز تاثیر ہے کسی بادشاہ ظالم نے آپ کو بلا لیا ہے آپ کو سزا دینا چاہتا ہے تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں لا حول ولا اللہ وط اللہ نبی الاسلام کا بتایا ہوا ذکر ہے اس کی تاثیر بہت اچھی ہے ایسے مواقع پہ امام صاحب آخر میں کہتے ہیں پہلے خطبے کے آخر میں میں اسی پہ اکتفاق کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں آپ سب سے بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی التجا کرتا ہوں وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پھر انہوں نے دوسرا خطبہ پڑھا اس کے شروع میں اللہ کے ہم دوست بیان کی اور یہ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا کردار نہیں ہے پھر نبی علیت و السلام کے بارے میں اعلان کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور پھر آپ کے اوپر درد و سلام پڑا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو تلقین کرتا ہوں کہ تقوا اللہی اختیار کرو اللہ سے ڈرتے رہا کرو پھر کہا پریشانیوں اور دکھ درد کے ازالے کے لیے عظیم ترین ذریعہ یہ ہے کہ قلب و لسان کے ساتھ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں اللہ سے دعائیں کریں اور دل میں یقین ہو کہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے دل میں یقین ہو کہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو کوئی کمی ہماری طرف سے ہی ہے تو پھر انہوں نے یہ آد پڑی کہ وہ ایوبنا دار مس انتر ہم اور یاد کی دیئے اس وقت کو جب ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ انی مس یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے بہت تکلیف پہنچی ہے وہ انتر ہم راہمین یا اللہ تو, تو بہت رحم کرنے والا ہے دیکھیے یہاں بھی اس عظیم نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا مصیبت دور کر دے بس اللہ کی طریفیں شروع کر دیں اپنا حال بتایا کہ یا اللہ بے بس ہوں لاچار ہوں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں یا اللہ اور تم بڑا رحم کرنے والا یعنی کہ میرے اوپر بھی رحم فرما یہ اللہ کو وسیلہ دیا جا رہا اللہ کے نام کا اللہ کو واسطہ دیا جا رہا اللہ کے نام کا اور اپنا حال بتایا جا رہا اپنی بے بسی بتائی جا رہی ہے یہ نہیں کہہ کہ یا اللہ میں مشکل خوشاہ ہوں میں حاجت الوا ہوں نہیں یا اللہ لاچار چار تیرا بندہ ہوں یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فستا جبنا ہم نے ان کی دعا قبول کی فکشف نام اور ان کی تکلیف ہم نے رفع کر دی زیل کر دی آگے امام صاحب کہتے ہیں نبی علی السلاۃ اسلام سے جو حدیثیں ثابت ہیں ان میں کئی ایسی دعائیں ہیں جن سے دکھ درد مٹتے ہیں اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں آج ہم یہی دعائیں اس جگہ مانگیں گے یہ کون کہہ رہے ہیں امام صاحب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے ان میں سے چند ایک دعائیں یہ ہیں یہ امام صاحب نے دعائیں پڑھی تھیں اور اب میں بھی پڑھتا ہوں اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ یہ دعائیں قبول فرمائے اور بنیادی طور پہ یہ دعائیں کس کی ہے نبی علیم کی دعائیں اللہ اللہ فضل یا اللہ ہم پریشانی اور دکھ سے تیری پنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم پریشانی سے بچنے کے لیے دکھوں سے بچنے کے لیے یا اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں الہ ہمیں حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اتنا حلال دے کہ ہم حرام سے بچ جائیں یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے دوسروں سے مستغنی کر دے یا اللہ اتنا دے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھلانا پڑے یہ دعائیں یاد کریں یہ نبی اسلام کی دعائیں یاد بھی کرنی چاہیے ابھی آمین بھی کہیں اور پھر دعا دوسری مالک اے اللہ مالکل الہ تو مالک الملک ہے بادشاہت کا حقیقی مالک تو ہے تو تل ملک منتشا تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے وہ تنقہ میں منتشا جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے وہ تو منتشا تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ تو منتشا تو جس کو چاہتا ہے ضلیل کر دیتا ہے بے عدیقل خیر یا اللہ ہر طرح کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے ان نکالا کلش ان قدیر اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اس میں دعا آئی ہے یہ دعا ہی ہے کہ جب اللہ سے کہہ رہے عزت تیرے ہاتھ میں ہے تو مطلب کیا ہے کہ مجھے بھی عزت دے جب کہ اللہ ذریل کرنے والا تو ہے تو یا اللہ مجھے ذلت سے بچا لے آگے کیا کہتے ہیں اے اللہ تو دنیا آخرت کا رہمان ہے تو منتشا تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے و تم نہ امر ہوں جس سے چاہتا ہے دنیا روک لیتا ہے آخرت روک لیتا ہے ارحم نہ رحمتن تگنی نہ بحان رحمتی منصباق یا اللہ ہمارے اوپر اتنی رحمت کر دے کہ ہم کسی اور کے محتاج نہ رہیں پھر انہوں نے یہ دعا پڑی اللہ انا عبیدک اے الہ ہم تیرے بندے ہیں یہ بھی دعا ہے اللہ کو یہ نہیں بتانا کہ میں چودھری ہوں اللہ کو بتانا یا اللہ تیرا بندہ ہوں لاچار بے بس اللہ میں عبیدک یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اب کا تیرے بندوں کے بیٹے ہیں یعنی کہ ہمارا باپ بھی چودری نہیں تھا وہ بھی تیرا ایک بے بس بندہ تھا ابناو کا تیری لونڈیوں کے بیٹے ہیں ہماری ماں بھی اور نوازی کا یا اللہ ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں ہم تیرے کنٹرول میں ہیں مادن فینا حکم کا یا ہمارے اوپر تیرا حکم چلتا ہے ادر فینا قزا کا یا ہمارے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے اوپر ہمیں کوئی اتراض نہیں ہے تیرا ہر فیصلہ عدل ہے انصاف ہے نسلوں کا یا اللہ سوالی بن کر آئے ہیں اللہ بک اسم ہوا کا یا اللہ تو سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کرنے سے پہلے تجھے واسطہ دے رہے ہیں دیکھیے نبی اسلام نے کون سا واسطہ سکھایا ہے یا اللہ تجھے واسطہ دے رہے ہیں کس کا بک اسم ہوا کا تیرے ہر نام کا تجھے واسطہ دیتے ہیں اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا جا رہا اللہ کے اللہ کے نام کتنے ہیں شکر ہے آج 99 کی آواز نہیں آئی ہے ننانوے والی میرے بھائی اللہ کے نام 99 سے کہیں زیادہ ہیں اور جو 99 والی حدیث آپ نے سنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کر لیں وہ جنت میں جائے گا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نام ہے ہی تو بہرحال نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہم تو اسے سے سوال کرتے ہیں اور تجھے واسا دیتے ہیں تیرے ہر نام کا سمئی تبھی نفسہ کا یا جو بھی اپنا نام رکھا ہے تجھے اس نام کا واسا دیتے ہیں او انل کتاب کا یا ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جو نے آسمانی کتابوں میں نازل فرمائے ہیں تو میں زبور میں قرآن میں او الم تہ آدم خلقی کا یا تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھا دیے ہیں نبیوں کو سکھائے ہیں اب اس بھی فیل مل گئی بھی انڈا کا یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا وادثہ بھی دیتے ہیں جو نے کسی کو نہیں بتائے علم غیب میں تیرے پاس ہے 99 نام تو لوگوں کو یاد ہیں نبی صاحب کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا وادثہ بھی دیتے ہیں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں ت نے کسی کو نہیں بتائے وادثہ کس کا دیا جا رہا اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا یہ وہ وادثہ ہے جو ہم اختیار نہیں کرتے دعا میں اب دعا کیا ہے آپ کہتے ہیں یا اللہ قلوبنا یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے یعنی کہ ہمارے دلوں میں رونق پیدا ہو جائے کس سے قرآن پڑھیں تو ہمارے دل میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں قرآن میں دل لگ جائے ہمارا قرآن پڑھیں تو ہمیں سکون مل جائے یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ونور صدورینا ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے سینوں کے لیے قرآن کو روشنی بنا دے اس سے ہمارے دلوں کی اندھیرے دور کر دے وجلا احزانینا یا اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے غموں کو دور کر دے وضحا بہمو مینا وغمو مینا یا اللہ قرآن کے ذریعے ہماری پریشانیاں ٹینشنیں دور کر دے اللہ مینا رحمت کنرجو یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں تیری رحمت سے فلا تکلان فسینا ترفت عائن ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حوالے تو کس کے حوالے کرنا یا اللہ اپنے اپنے تو نے ہمارے کام کرنے ہیں وہ اسلحنا شہن کل یا اللہ ہمارے سارے کام کر دے کتنی عظیم دعا ہے سارے کام بیگم چاہیے پلاٹ چاہیے رزق چاہیے سیر چاہیے کیا عظیم دعا ہے وہ اسلح النا شاہ یا ہمارے سارے کام درست کر دے لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی معبود برق نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جب بھی مصیبت آئے اللہ سے رجوع کریں جب بھی مصیبت آئے اللہ سے نبی علی سات اسلام والی یہ دعائیں کریں اللہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق نہیں فرمائے تاکہ ہر مصیبت میں ہم نبی علی سات اسلام والی دعائیں کر سکیں میرے بھائیو اثر کے بعد انشاءاللہ وہاں آگے جہاں یہ پردہ لگا ہوا ہے وہاں پہ انشاءاللہ اثر کے بعد درس ہوگا تو دوبارہ وہاں اثر کے بعد ملاقات ہوگی اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ